اور یوسف نے ان دونوں میں سے جسے بچتا سمجھا اس سے کہا اپنی رب بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا توشتان نے اسے بھلا دیا کہ اپنی رب بادشاہ کے سامنے یوسف کا ذکر کرے تو یوسف کئی برس اور جیل خانہ میں رہا